أعوذ من بسم الرحمن رحمان فرضو من قطم أيديهم سمودا خلفهم اتحمر ممبئی نے الله االو لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد مِنَّا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخذى, أخذى وهم لا ينصرون فہدینا فسط حب بما بلحونی باکان ون جین الدین آمن وقان مقصد سور حامیم اسجدہ کا نفی شرک في دعا کی اور اس دعوے پر وارد ہونے والے چار شبہات کے جوابات دیے جا رہے ہیں سورت میں پہلا شبہ آیت نمبر پانچ میں ذکر کیا گیا کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی تو اس کا جواب دیا گیا آیت نمبر چھ میں, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں انسان ہوں اور تمہاری زبان میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ تو نہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے دیگر تین اعتراضات وہ صورت میں آگے آ رہے ہیں سورت میں ابتدا میں ترغیب الاقرآ دیا گیا ترغیب الاقرآن دیا گیا اور پھر آیت نمبر نو سے نو دس گیارہ بارہ ان آیات میں دلیل عقلی دعوے توحید پر ذکر کی گئی اب یہاں سے تخویف دنیاوی ہے مورزین کو انکار کرنے والوں کو جنہوں نے اللہ کی کتاب سے انکار کیا انہیں جنہوں نے اللہ کی توحید سے انکار کیا انہیں تخویف دنیاوی اور یہ تخویف دنیاوی یہ آیت نمبر اٹھارہ تک چلتا ہے آیت نمبر اٹھارہ میں پھر بشارت دی گئی ہے اور آیت نمبر انیس سے چوبیس تک ان آیات میں تخویف اخروی ہے یہ تخویف دنیاوی زجر بل دیا جا رہا ہے جنہوں نے دعوے توحید سے انکار کیا اللہ حکم اللہ واحد سے انکار کیا اور اللہ کی کتاب سے انکار کیا انہیں دنیا کا ڈراوا دنیا کے آذاب کا ڈراوا دیا جا رہا ہے فعن آرزو یہ بس اگر ان لوگوں نے روگردانی کی توحید سے اور پس اگر ان لوگوں نے روگردانی کی اللہ کی کتاب سے فقل کہہ دیجئے پیغمبر اندر توکم کم سوائے قتم مثلا و ثمود کہ میں نے تم لوگوں کو ڈرایا سواہ کہ اس سخت عذاب سے مسلسائے قطع آدھوں سمود عاد اور ثمود کے سخت عذاب کی طرح یہ اس جیسے اس سخت عذاب سے میں نے تم لوگوں کو ڈرا دیا باقی تم لوگ مانو نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے میرا کام تمہیں ڈرانا تھا میں نے ڈرا دیا ہے باقی منوانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے سائقہ ہم آسانی کے لیے مانا کر دیتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جو آسمانی بجلی ہے یا پشتوں میں ہم اسے تندر کہتے ہیں یہ تو سائقہ اصل میں یہ ہر ایسی مصیبت کو کہا جاتا ہے کہ جسے انسان دیکھے یا جو مصیبت انسان کو پہنچے حتیٰ کہ وہ مصیبت اسے ہلاکت میں واقع کر دے اسے ہلاکت میں واقع کر دے تو پھر یہ آواز بھی ہو سکتی ہے آگ بھی ہو سکتی ہے زلزلہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تمام چیزوں کو یہ سائقہ یہ شامل ہے حالانکہ یہاں پہ سائقہ دونوں کے لیے آد اور سموت دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے حالانکہ آد کے لیے انہیں ہوا نے اور تیز ہوا نے جیسے کہ آگے آ رہا ہے انہیں ہوا نے تیز ہوا نے ہلاک کیا ہے اور قوم سمود پر چیخ ماری گئی ہے لیکن قرآن نے دونوں کے عذاب کے لیے لفظ سائقہ استعمال کیا ہے حالانکہ دونوں کے عذاب کی کیفیت میں فرق ہے فہن آ رضو پس اگر ان لوگوں نے روگردانی کی ایراس کیا تو اے پیغمبر یہ اے آپ کی ذمہ داری وہ پوری ہو چکی فقل کہہ دیجیے انہیں حنظر تو کم سوائے قتم مثلا سوائے میں نے تمہیں ڈرایا سوائے عذاب سے اس سخت عذاب سے مثل سو قد و عاد اور سمود کے اس سخت عذاب کی طرح اس سے میں نے تمہیں ڈرایا کہ اللہ نے انہیں جیسے عذاب دیا ہے تو اسی کی مانند اے قریش تمہیں بھی اللہ ہلاک کر دے گا اگر یہ قریش یہ نہیں مانتے اور یہ ایراس کرتے ہیں انکار کرتے ہیں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کے پاس پیغام پیغمبروں کی طرف سے اللہ کی جانب سے یہ پورا نہیں پہنچا ہوگا تبلیغ میں کوئی کوتا ہی ہوئی ہوگی اسی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ حجت ان پر ہر اعتبار سے تام ہوئی تھی اس جات ہو مرسول ممبئی نے آئی دی مومن ہم من بین و من جب آئے تھے ان کے پاس پیغمبر ممبئی نے آئی ان کے آگے سے و من خلفہم اور ان کے پیچھے سے یہاں پر ممبئی نے آئی و مین خلفہم مفسرین نے یہاں پر اس کے تین معنی کیے ہیں یا تو ممبئی نے آئی دیم و منخلفم یہ کنایا ہے کسرت سے یعنی ان کے پاس کسرت سے پیغمبر یہ آئے تھے جاترسول ممبئی نے جب آئے تھے ان کے پاس پیغمبر ممبئی سے اور ان کے پیچھے سے یعنی آگے پیچھے اگرچہ قرآن یہ قوم عاد کی طرف حضرت حود علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اور سمود کی طرف حضرت صالح کا لیکن جگہ جگہ ہم یہ بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ ایک پیغمبر سے انکار کرنا یہ تمام پیغمبروں کی دعوت سے انکار کرنا ہے تو اسی لیے یعنی صرف ہود نہیں تھے بلکہ ہود سے پہلے بھی پیغمبر آئے تھے پھر ان کے بعد دیگر پیغمبر بھی آئے تھے اس جات اوم رسول ممبئی اے دیخلفم آئے تھے ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے یعنی زیادہ تعداد میں آئے تھے اور ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی تھی اللہ تعبدو اللہ کہ عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے کسی کی بھی یا اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں تو انہوں نے آگے اعتراض داغنا شروع کیا انہوں نے اعتراض کیے ہیں یا من بین و من خلفہم اس کا دوسرا نے جب آئے تھے ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے یعنی معنی یہ کہ ان پیغمبروں نے ہر جانب سے کوشش کی تھی کہ انہیں اللہ کا پیغام اللہ کی توحید کا پیغام وہ کسی بھی جانب سے ان پر پوشیدہ نہ رہے یعنی انہوں نے پورا زور لگایا تھا یہ اللہ کے حق پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ اگر ایک طریقے سے سمجھنا آئے تو دوسرے طریقے سے سمجھ جائیں دن کو سمجھنا آئے رات کو سمجھاتے تھے اکیلے اکیلے سمجھاتے تھے گروہ میں جماعت میں سمجھاتے تھے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نوح میں آ جائے گا کہ انی دعوت قومی میں نے اپنی قوم کو دن اور رات ہر وقت میں ڈرایا ہے اور میں نے تو لہم تو لہم اور میں نے انہیں چھپ کے دعوت دی ہے اور میں نے انہیں اعلانند دعوت دی ہے اور پیغمبر یہ دعوت کے بیان میں کہ کوئی کمی اور کوئی کوتا ہی نہیں کرتے ممبئی نے آئی دیم و من خلف جب آئے تھے ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے یعنی اور کل نے ہر جانب سے ان پر پوری کوشش کی تھی اور کوئی کمی اور کوتا ہی دعوت کے دینے میں وہ نہیں کی تھی تیسرا مانا اس جات اور رسول امبئی نے جب آئے تھے ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے مانا یہ ان کے آگے سے مراد یہ ہے کہ ماضی کے عذابوں سے ڈرایا تھا یعنی ان پیغمبروں نے انہیں گزشتہ اقوام کے عذاب سے ڈرایا تھا کہ اگر تم لوگوں نے بھی اسی روش پہ چلے اور تم لوگوں نے بھی انکار کیا تو تم لوگوں کا انجام بھی ویسے ہوگا جیسے آج کہ اللہ کے پیغمبر قریش کو وہی ماضی کے قوموں کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں وہ من خل اور آنے والے وقت میں جو موت کے بعد عذاب ہے آخرت کا اس سے بھی ڈرایا ہے ماضی کی قوموں کے عذابوں سے بھی ڈرایا ہے اور آنے, آنے والی زندگی کے عذاب سے بھی ڈرایا ہے مطلب یہ کہ پیغمبروں نے ہر لحاظ سے ان پر اتمام حجت کیا ہے اجاتہم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم جب آئے تھے ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اس بات پر اور اس دعوت پر کہ اللہ تاب اللہ کہ عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے کسی کی بھی تو انہوں نے کہا قالو انہوں نے کہا لو شاہ اور ابونا لو شاہ اور اگر چاہتے ہمارے رب لان ظلم اگر چاہتے ہمارے رب ہماری اصلاح اور ہماری ہدایت لان ظلم اللہ تو وہ ضرور بھیجتے ملائی فرشتوں کو انسان کہاں اور بطور پیغمبر بھیجنا کہاں یہ ان کا ایک غلط تصور یہ بن گیا تھا کہ ہدایت کے لیے اگر اللہ نے بھیجنا ہے تو فرشتوں کو بھیجنا ہے اور یہ اعتراض یہ سورہ انعام سے چلا آ رہا ہے کہ یہ ان کا ایک غلط تصور بنا تھا لوشا رب نا اگر چاہتے ہمارے رب لانزل ملائکتن تو وہ ضرور بیجتے فرشتوں کو فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ بس بے شک ہم اس بات پر یا اس دعوت پر اس دعوے پر کہ جس پر بھیجے گئے ہو تم کافرون انکار کرنے والے ہیں یہ جو تم کہتے ہو کہ ایک اللہ سے ایک اللہ کو پکارو اور ایک اللہ کو اپنی حاجتوں میں فریاد کرو ہم اس دعوے سے اور اس بات سے انکار کرتے ہیں یا اباغی عاد اور سموت کے آزاد کی تفصیل فہم معد ان پس فام معد تو پس قوم آد فس تک برو دی تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا انہوں نے تکبر کیا فل اور زمین میں بغیر الحق کی حق بلا وجہ یعنی کوئی وجہ نہیں تھی گمنڈ کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی تکبر کرنے کی وقالو اور نے کہا من اشد من نہ کون زیادہ سخت ہے ہم سے قوتن طاقت میں اور بے آئی کہ آج کا یہ قوم کا یہ لہجہ یہ آج کے دور میں امریکہ نے اپنایا ہوا ہے اور آج کا یہی رویہ کا یہ اسرائیل اور امریکہ کے جو ہواری ہے انہوں نے اپنایا ہوا ہے کالو من اشد من نا بالکل وہی فرعونیوں کی طرح باتیں اور لہجے میں ایک گھمنڈ ہے اور ایک تکبر ہے من اشد من نا کون ہم سے زیادہ ہے قوتن طاقت میں زور میں اللہ فرماتے ہیں کہ اولم اللہ خلقهم آیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے خلق جس نے انہیں پیدا کیا ہے اس نے اگر تمہیں اتنی بلند و بانگ جسم دیے ہیں اور تمہیں اتنی بڑی طاقت دی ہے تو اس جسم کے پیدا کرنے والا کا کوئی خالق بھی ہے تو آئے یہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا ہے انہیں ہوا اشد وہ بہت زیادہ ہے ان سے قوت اور طاقت میں وہ کانوے اور تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے ان آیات کے تحت ابن کثیر نے اور اسی طرح تمام مفسرین نے یہاں پہ حدیث کی کتابوں سے غطبہ کا وہ واقعہ ذکر کیا ہے وہ مکالمہ ذکر کیا ہے جو اس کا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ پیش آیا تھا مکی دور ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے مکی دور ہے قریش جمع ہوئے اور ابو جہل نے کہا اور یا قریش کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگوں میں سے کوئی ایسا سحر کا جادو کا اور شیر کا اور کہانت کا ایک بندے پہ فیصلہ کرو کہ وہ جائے اس شخص کے پاس جی کہ جس نے ہماری ہمارے اتفاق کو نقصان پہنچایا ہے جیسے آج یہی الزام ہم پر بھی لگاتے ہیں کہ کیا اچھا وقت تھا اور جب سے یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے ہماری ہمارے اتفاق کو نقصان پہنچایا ہے اور بڑوں کے دین کو انہوں نے خراب کر دیا ہے تو یہ قریش نے بھی کہا تھا کہ اس شخص کے پاس جائے جنہوں نے ہماری ہمارے اتفاق کو نقصان پہنچایا ہے اور ہمارے درمیان توڑ پیدا کی ہے اس نے ہمارے دین میں عیب لگایا ہے اور ہمیں عربوں میں رسوا کر دیا ہے تو ساروں نے فیصلہ کیا تبا سے زیادہ قابل شخص یہ نہیں ہے اور رحتبا اس کی کنیت ابوال الولید ہے کہ اب الولید اور ابن ربیا وہ اس کام کے لیے زیادہ موزوں ہے اور وہ بات کر سکتا ہے اور وہ مند شخص ہے تو احتبا سے کہا کہ جاؤ یہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور اس سے کہا یا محمد کہ محمد جی انت خیرون ام آبد تم بہتر ہو تمہارا دین بہتر ہے یا تمہارے باپ عبداللہ کا دین بہتر تھا تو اللہ کے پیغمبر خاموش رہے اور اتبا سے کہا کہ آگے کہو کیا کیا چاہتے ہو تو اتبا نے کہا انت خیر ان ام عبد المطلب تمہارا دین بہتر ہے یا تمہارے دادا عبد المطلب کا دین بہتر تھا اور یہ آج تم سے بھی یہی کہیں گے بالکل اتبا کے مطابار تم جب قرآن کی باتیں کرو گے جب بدعات کا رد کرو گے شرک کی تردید کرو گے معاشرے سے رسومات ختم کرو گے تو تمہیں بھی یہی سوالات تم پر بھی کیے جائیں گے کہ تم زیادہ سمجھتے ہو یا تمہارے باپ دادا وہ زیادہ سمجھتے تھے تم زیادہ سمجھتے ہو یا وہ فلاں پیر صاحب اور مولانا صاحب وہ زیادہ سمجھتے ہیں تم پہ بھی یہی سوالات کریں گے تو اللہ کے رسول پھر بھی خاموش رہے اور کہا کے کہ آگے کہو کہنا کیا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارے باپ دادا یہ ان کا دین وہ تم سے بہتر تھا تو انہوں نے تو انہیں خداؤں کی عبادت کی ہے کہ جن کو تم برا بلا کہتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ان سے بہتر ہو تمہارا دین بہتر ہے تو ہمیں یہ بھی بتا دو تاکہ ہمیں یہ بھی پتا چل جائے اور پھر اس نے بڑی ناشائستہ بات کی اور بڑی گستاخانہ بات کی کہ نا سخلا تنخوت تو اش اما علاقوں میں کم کا کہ تم سے زیادہ ہم میں یعنی زیادہ نحوست والا نعوذ باللہ اور تم سے زیادہ ہماری قوم پر تم سے زیادہ بڑی نحوست وہ نازل نہیں ہوئی یعنی اللہ کے پیغمبر کے بارے میں ان کے یہ کلمات تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ افرختہ تمہاری بات پوری ہو گئی تو اس نے کہا بالکل ہاں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات یہ صورت شروع کی فصلت آیاته قرآن عربیًا لِقَوْمِ عَلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور اللہ کے پیغمبر یہ آیات یہ پڑھتے جا رہے تھے اور رتبا کا رنگ وہ متغیر ہوتا جا رہا تھا جیسے ہی اللہ کے پیغمبر ان آیات پر پہنچے فین آ رزو فکل انضر تو کم سوائے ختم خَتِ و سمود کیونکہ وہ عرب تھے وہ جانتے تھے قرآن کو سمجھتے تھے اسی لیے تو جگڑتے تھے تو حدیث میں آتا ہے فام تک تو آلہ ہی نے اللہ کے پیغمبر کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی رشتے داری اور صلح رحمی کا واسطہ دیا کہ خدا کے لیے بس خاموش ہو جاؤ اور رتبا وہی سے اٹھا اور وہ سیدھے گھر چلے آیا اور دوبارہ قریش کی جماعت جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ آئے گا اسے سمجھا کر اور پھر ہمیں گزاری بیان کرے گا اتبا ان کی طرف نہ لوٹا اور وہیں پہ گھر میں بیٹھا رہا ابو جہل سے کسی نے کہا کہ اوتبا تو کب کا جا چکا ہے گھر اس نے کہا اچھا کہیں وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور محمد کی باتوں میں نہ آ چکا ہو اور اس نے اپنا دین جو ہے وہ نہ بدلا ہو چلو اس کے پاس چلتے ہیں تو وہ آیا ادبا کے پاس اور اتبا سے کہا کہ ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے اور تم آ کے گھر میں بیٹھ گئے ہو تو اتبا نے اس سے کہا کہ وقد قد عالم تُمْ, تم لوگ یہ بات تو جانتے ہو کہ ان محمدن اناقال شعی ان لم یقب کہ محمد جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتا اور وہ جو قرآن کی آیات اس نے جو پڑی فخشی تو این ضلع بکم مجھے یہ خدشہ اور یہ ڈر لاحق ہوا کہ بس تم لوگوں پر عذاب نازل ہو گیا اور میں اتنا ڈرا ہوں اس کی باتوں سے تو ابو جہل کفر کا سرگونا تھا تو اس نے کہا کہ تم بھی اس کی طرف مائل ہو چکے ہو اور تم بھی اس کے کھانے کی طرف مائل ہوئے ہو تو اسے غصہ آیا کہ میرے پاس تو اس سے زیادہ مال اور دولت ہے اور پھر اس نے کہا کہ لوگ تمہاری ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوتے جب تک کہ تم اس کے پیچھے بات نہ کرو اور پھر وہی جو سورہ مدثر میں جو آیات آتی ہے ان افکرا وقت درا فقط علاقۂ وہاں پہ جو دیگر واقعہ ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ ان آیات کے تحت میں پارے میں وہ ذکر کریں گے فَإن فَقُلْ مِثْلَ آ رضو فکل تو یہ آیات اللہ کے پیغمبر نے یہ پڑی تھی فارسل تو بھیجی ہم نے ان قومی آت پر ری ہنسر شدید ہوا زور کی ہوا سرسر یہ سخت ہوا کو بھی کہتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا کو بھی کہتے ہیں سر سر کہ جس میں باقاعدہ وہ آواز سی ہو جس طرح ہوا میں یہ آوازیں ہوتی ہیں جب وہ سخت چلتی ہے فارسل آلے سر سرن تو بھیجی ہم نے ان پر ہوا سر سرن زور کی فی ایام نہ ان منہوس دنوں میں جو ان پر منہوس تھے فی ایام نہ مفسرین کہتے ہیں نہ دنوں میں ہم نے ان پر ہوا بھیجی کہ جو منحوس ہوئے تھے ان پر نہ کہ اوروں پر بعض لوگ ہمارے معاشرے میں پٹھانوں میں یہ باتیں ہیں کہ یہ فلاں دن یہ منحوس ہے کیوں منحوس ہے اس دن پہ کام شروع نہیں کرنا خصوصاً بدھ کے دن کو منحوس کہتے ہیں تو اگر اس وجہ سے کیس میں عذاب شروع ہوا تھا تو یہ تو پر یہ منحوس ہوئے تھے اور قرآن تو کہتا ہے حاق آیت نمبر چھے اور سات میں کہ یہ عذاب تو ان پر پورا ہفتہ چلا تھا تو پھر تو ہفتے میں کوئی دن بھی وہ نیک بختی کا دن نہیں ہے اور سعادت کا دن نہیں ہے یہ اگر منحوس ہوئے تھے تو ان پر منحوس ہوئے تھے ایک ہی دن ہوتا ہے بعض لوگوں پر خوشی کا دن ہوتا ہے اور بعض لوگوں پر غمی کا دن ہوتا ہے یہ منحوس تھے ان پر فارسل فی ایا میں نہات پر عذاب کا تذکرہ یہاں پہ سورہ احقاف آیت نمبر چوبیس پچیس میں بھی آ جائے گا حوامی میں سبا کی آخری صورت میں سورہ زاریات آیت نمبر اکتالیس بیالیس میں سورہ قمر آیت نمبر انیس بیس میں اور سورہ حاک آیت نمبر چھ اور سات میں اور اس سے پہلے بھی یہ عذاب جگہ جگہ یہ ذکر ہو چکا ہے فارسلنا علیہم تو بھیجی ہم نے ان پر ہوا زور کی ہوا تیز ہوا فی ایام ان, ان دنوں میں کہ جو منحوس ہوئے تھے ان پر کس لیے لودی قوم آگاہ بلخی فی الحال دنیا تاکہ چکائے ہم انہیں رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں وہ لذاب الآخرت اخزا اور البتہ آخرت کا عذاب اخذا وہ زیادہ رسواکن ہے وہ زیادہ رسوائی والا ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی اب قوم میں پر عذاب کا تذکرہ وہ ہم سمود نہ اور رہے سمود فہدے نہ تو ہم نے انہیں ہدایت کی تھی تو جب ہدایت کی تھی تو پھر عذاب کیوں نازل ہوا تھا اسی لیے سورہ فاتحہ میں, المستقیم میں ہم نے یہ آیت ذکر کی تھی کہ مفردات قرآن میں راغب کہتے ہیں کہ ہدایت کے چار مراتب ہیں اور یہاں پہ ہدایت کا دوسرا مرتبہ مراد ہے کہ قوم سمود کو ہم نے بیان کیا تھا راہ دکھائی تھی پیغمبروں کے ذریعے کتاب کے ذریعے راہ دکھائی تھی یعنی بیان انہیں پورا کا پورا کیا گیا تھا اور یہ ہدایت کا دوسرا مرتبہ جسے ہدایت خاصہ کہتے ہیں ہدایت عامہ کہ اللہ نے ہر مخلوق کو ہدایت کی ہے ہدایت خاصہ بیان کرنا پیغمبر بھیجنا کتابیں بھیجنا ہدایت خاص الخاص توفیق دینا اور سمر ہدایت یعنی اصول ار الجن جنت پہنچانا یہاں پہ ہدایت کا دوسرا مرتبہ مراد ہے یعنی ہم نے صالح کو بیجا تھا اس نے اللہ کی کتاب بیان کی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا فَأَمَّا وَأمَّا سَمُودُ فَعَدَيْنَاهُمْ ہرچے رہے سمود فَعَدَيْنَاهُمْ پس ہم نے انہیں راہ دکھائی تھی پیغمبر کے ذریعے کتاب کے ذریعے فَاسْتَحَبُّ الْعَامَا عَلَى الْحُدَى تو پس اس انہوں نے ترجیح دی پس انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو الدا ہدایت پر یعنی انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو نہیں مانا فاخت ہم سوائے بلہ تو پکڑا انہیں سوائے قطو آواز نے تو پکڑا انہیں سخت آواز نے الآذا بلہ اس رسوہ کرنے والے عذاب نے اس رسوہ کرنے والے عذاب کی آواز نے انہیں پکڑ لیا بماکان ماکانو یکسیبون بسبب کے کے تھے وہ کرنے والے یعنی ان کے اپنے کرتوت ہی اس عذاب کا وجہ تھے سبب تھے اب بشارت کہ اللہ نے کن کو نجات دی وَنَجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو آمَنُوا کہ جو ایمان لائے تھے اللہ کی توحید پر ایمان لائے تھے اللہ کے پیغمبر پہ اللہ کی کتاب پہ یتقون اور تھے وہ اپنے آپ کو بچانے والے شرک سے جنہوں نے اللہ کی توحید کو مانا تھا اور شرک سے بچے تھے انہی لوگوں کو یہ اللہ نے نجات دی تھی اور یہی ولی کی تعریف ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 62 ترسٹ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا اولیا اللہ <يَتَّقُونَ> ولی کی تعریف یہی دو صفات ہیں ایمان اور تقوا یہ دو چیزیں بندے میں آ بس یہی ولی ہے ولی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہوا میں چکر لگائے ولی یہ نہیں ہوتا کہ وہ پاؤں پانی کی سطح کے اوپر وہ تیرے ولی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ سے کرامات ظاہر ہوں ولی میں یہ دو صفات ہونی چاہیے ایمان اور تقویٰ بس یہی ولی ہے تو یہاں پہ وہ تخویف دنیاوی یہاں تک تھا فَإِنَا عَرَضُو پس اگر یہ لوگ اُگردانی کریں تو کہہ دیجئے پیغمبر میں نے ڈرائیا ہے تم لوگوں کو اس سخت عذاب سے آدھ اور سمود کے اس سخت عذاب جیسے اس کی طرح جب آئے تھے ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اس بات پر کہ اللہ تاب اللہ کہ عبادت نہ کرو اہ اللہ, اللہ کے کسی کی بھی قالو تو نے کہا لو ربنا اگر چاہتے ہمارے رب ہماری اصلاح ہماری ہدایت تو ضرور بیچتے وہ فرشتوں کو اور بے شک ہم اس دعوت پہ کہ جس پر تم بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے ہیں نہیں مانتے تمہاری بات فام ان پس رہے آد فسط بروفل اور دی تو انہوں نے گمنڈ کیا فی الد زمین میں بغیر الحق کے نا حق کوئی وجہ نہیں تھی اور نا حق انہوں نے تکبر کیا تھا وقالو اور انہوں نے کہا من مننا کہ کون زیادہ سخت ہے ہم سے طاقت میں اولم یورو یہ جواب ہے اولم یورو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ جو جس نے, نے پیدا کیا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے ان سے قوت اور طاقت میں لیکن وہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے بس بھیجی ہم نے ان پر سخت ہوا فی ایام ان, ان دنوں میں نحسات ان کہ جو منحوس ہوئے تھے ان پر لودی قوم آزاب تاکہ ہم چکائیں انہیں رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں اور البتہ آخرت کا عذاب وہ زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی وَمَا صَمُود وَرَأَى صَمُود فَأَهْدَيْنَاهُمْ وَسَھْمْنَا اُنہے بیان کیا تھا پیغمبروں کے ذریعے کتاب کے ذریعے رات تو ہم نے دکھائی تھی لیکن فاستحبوا العمى على الهدى لیکن انہوں نے پسند کیا اندے پن کو علل الهدى ہدایت پر یعنی انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا فاخذتم صائقه العذاب الهونی تو پس آ پکڑا انہیں صائقه اس سخت آواز نے اس سخت چیخ نے العذاب الہونی اس رسوائی رسوا کرنے والے عذاب نے بسبب اس کے کہ تھے وہ کرنے والے ان کے اپنے عمال اسی عذاب کا سبب تھے وَنَجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے تھے وَكَانُوا يَتَّقُون اور تھے وہ اپنے آپ کو شرک سے بچانے والے واخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین